سب سے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی تمام ضروریات فراہم کریں سعودی عرب دبئی کوئی عمارت نہیں دیکھا آپ نے مسجد میں کیا میٹر لگا ہوتا ہے گورنمنٹ دیتی بتی یا نہیں سارا پانی کا خرچ سارا گورنمنٹ دیتی لیکن چونکہ ہماری گورنمنٹ حکومت کے جو لیڈر ہیں ان کی حکومت ان کے اعمال نامیں کہیں خیر لکھا ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور چوری بجلی کا چوری کرنا الگ عمل ہے تو نماز تو آپ بندر روٹ پہ بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی مسلح کر کے اور حدیث شریف نے اللہ نے میری امت کو جو نوازا ہے جو پچھلی کسی امت کو نہیں نوازا وہ یہ ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا منہ پہلی کی امتیں اپنے عبادت گاہوں کے علاوہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتی ہو مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے یہ مسجد تو ہے مسجد لیکن جب بھی نماز کا وقت ہو جائے اور نماز جا رہی ہو تو کہیں بھی مسلح بچھا کر اب نماز پڑھ سکتے ہیں یہ مانا ہے پوری زمین کو مسجد بنا دیا بجلی چرانے کی ذمہ داری الگ ہے لیکن نماز پڑھنا الگ ہے نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے صاحب جی پوچھ لیجیے بھی